قتی بسم الله الرحمن الرحیم بزرگانحترم si اور عزیز نوجوانوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تقریر اور بیان کرنا نہیں اور اس کا موقع ویسے بھی یہ راتیں بیان کرنے کے لیے بلکہ اللہ اخبار و تعالیٰ کے ساتھ کلوت میں گزارنے کی راس و نیاس کی باتیں کرنے کی اللہ قبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو آج ایک عظیم انعام ادا کروا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے اور دوسری چیز کہ آج دعاؤں کے قبول ہونے کے عظیم مواقع اس سے فائدہ ہو جائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو آج انعام انعامت آ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر آن ہر لمحہ ہر غریب ہم گرہدگاروں پر اللہ کی نعمتیں رحمت کی طرح برستی رہتی اللہ کا اللہ قبارک و تعالی کا اضافہ ہے. نعمتیں باقی رہتی ہیں اور اللہ کے عجاب سے حفاظت ہوتی ہے اور ہم اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو اللہ تبارک و تطالعی نعمتوں میں اضافہ کرنا اور اگر ناقدری کرو گے نعمتوں کو غلط استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تطالع کا آداب سیکھتے ہیں وہ اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کو چھین بھی سکتا تو ایک تو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تطالعہ نے ہمیں حسیم نام بتا وہ انعم کیا ہے کہ اللہ مبارک و تطالعہ ہے تراویح میں رمضان البارک کے مقدس مہینے میں قرآن مجید سننے اور سنانے کی ہمیں تو بھی نصیب ہے یہ اللہ مبارک وطالعہ کا بہت بڑا انعام یہ دنیا پرستی مادہ پرستی کے دور میں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنی عظیم نعمت ہو کل قیامت کے دن جب ہماری آنکھ کھلے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم رو ہوں تو یہ روزے یہ تراوی کے سجدے یہ تراوی یہ تصدیحات یہ قرآن کی گراوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں اس کی کیا حیثیت ہوگی کل قیامت کے دن پتا چلے گا وہاں کرنسی یہی ہوگی عزیز جیسا کہ ہم اس دنیا میں کہتے ہیں کہ پیسہ پھینک تماشا کہ یہاں وزن رکھا جاتا ہے تو ہر کام ہو جاتے ہیں قیامت کے دنوں کا رکھنا پڑے وَمَن ومن برابر اگر کوئی نیتی لے کر آئے گا اس کا بھی بدلہ بھیجیے گا اور اگر برابر کوئی گنہ لے کر آیا ہے تو اس کا بھی سبزی کا بدلہ اسے کیا ہے لے جائے گا قرآن کہتا ہے ہر نے ہر پورے عمل اس کے رب اس کے سامنے کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عظیم انعام عطا فرمایا اور یہ طرح کی عزیزوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم عبادت ہے اللہ پر تعالیٰ, تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نماز کو ہمارے اوپر سنت قرار دیا روزانہ آم. آئے دن کے مقابلے میں اس طرح بھی بیس سجدے کرتے چالیس رکھا چالیس سجدے کرتے اور تیس دن کے اگر یہ سجدے شمار کیے جائیں تو یہ بارہ سو سجدے ہو جاتے کتنے اور بندہ سب سے زیادہ اللہ پربارت کے قریب اللہ تعالی کا قرب جس سے حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے سجدہ ہے وہ سجدہ وقت کر سجدہ کرو اور اللہ کے کیا ہو جاؤ غریب تو اللہ کبارک بارہ سو یعنی روزانہ چالیس اپنے قرب کے مقامات ہمیں ہکا بھر ہے اللہ اللہ کبارک کی کتنا بڑا آج ہمیں ہمارے اوپر رحمتوں کے پردے پڑے ہیں جن اللہ والوں کو اس نعمتوں کا استعداد ہوتا تھا تو ان کو سجدوں کی اتنی قدردانی تھی حضرت مولانا خطالرحمان گز مراد آبادی علی رحمان نے ایک فرمایا اشرف علی تھانوی ان کے سامنے حاضر کو اشرف علی کیا بتاؤ ان سجدوں میں کیا لطف ہے ان سجدوں میں ایسا لطف آتا ہے ایسا لطف آتا ہے گیا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے تیار کر لیا گیا کہ میں اپنا سر اللہ تبارک وطالعہ کی کیا ہے قدموں میں رکھ دیا ہو اللہ تبارک وطالعہ کی کیا ہے بدھ میں رکھ دیا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا ایسا ایسے سجدے نصیب فرمائے ایسا اشتہار اور ایسی عبادت ہمیں کیا نصیب فرمائے ہمیں آج دو بات کرنے خاص اس قرآن ختم کے موقع پر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ الحمد للہ کہ اللہ تبارک و العالیٰ نے ہمیں قرآن سے وہ تعلق نصیب فرمایا کہ ہم مختلف محلوں سے آ کر یہاں جمع ہوئے اور ہم نے قرآن یہ قرآن کی محبت کی کیا علاقت یہی عمل ہمارے نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے اللہ اخبارک و تعالیٰ اپنے پتوں کے اعمال قدر قدردانی کرنے والا ہے ہم نہ قدر ہیں لیکن اللہ اخبارک و تعالیٰ کو نفرت کی کیا بھمکا ہے بہانے میں اور ہر عبادت ہر سجدہ ہر سبحان اللہ الحمدللہ اسی نیت سے عزیز و کہنا چاہیے کہ یہی الحمدللہ للہ پر کل قیامت کی جت میری مفرت ہو جائے گی ی سجتے پر اسی دو رقط پر اسی روزے پر اسی قرآن کی خلاوت پر اسی سم کے سورت میں پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کیا موقع دے گا محفوظ کیا ہے نیگی کی قدر دانی بھی کیا ہے اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ یہ وہ قرآن جس کو رمضان میں حضرت جب جتنا اترا ہے اتنا کر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رویم کو کیا ہے وہ سنت ہم نے کیا یاد ادا کی الحمدللہ کے قرآن کو سنا اور سنا ہے الحمد للہ حضرت ڈاکٹر عبدالحائی عالفی رحمت اللہ وقت عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شعر حضرت ڈاکٹر عبدالحائی عالفی فرماتے ہیں کہ حضرت روی اللہ تعالیٰ آدمی جب بھی کوئی عبادت کرتا. کوئی نیک کام کرے تو دو عمل کر لیں ایک تو الحمدللہ اور ایک تو استفا جب یہ بندہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کی کمر ہے شیطان دو طریقے سے آتا ہے جب بندہ عبادت کر لیتا ہے ایک تو سوچے کیا ہے کہ میں نے اور سے رکھے میں نے ترابی میرے ایسی ایسی عبادت کی اس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے گروپ میں آ جاتا ہے یہ بہت بڑا تقرر کرنا اپنی عبادتوں میں ہر بندے کو یہی ہوتا ہے کیا ہمارے سجے کیا ہماری ترائی تو آدمی سمجھتا ہے ایسا سے کم होता है ہوتا ہے اور اپنی بوتاوں کو دیکھتا ہے تو نا جاتا ہے اور باقی तो ہم سب کے کیا اللہ تبارک کی عبادت کا, حق کا سب سے بڑھ کر عبادت کرنے والے اللہ کے رات بھر عبادت کرنے والے جن کی قدموں پر سب کے کیا ورم آ جاتا رمضان میں نہیں آئے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کہتے ہیں اللہ جیسی تیری عبادت کا حق ہے ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے معریاندر خزانوں کا لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہمارے سردی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جو میں نے کہا پہلے ہر نیتی اس جذبے سے کرے شوق سے یہی سجدہ یہی سبحان اللہ یہی رحم اور اللہ تبارک اپنے اور ایک قرآن میں راز نیاس کی باتیں کرنے والے اللہ کو منانے والے مسلموں پر رات گزارنے والے کہ ان کا حل کیا ہے کہ جب شہر ہوتی ہے شہری کا وقت ہوتا, ہوتا ہے صبح شادی عین وقت ہوتا, ہوتا ہے تو پھر عبادت کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کا حال کہ اللہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ایسی عبادت کا ہم ادا کر سکے نہیں تو ایک تو سمجھے کہ ہمیں یہ عمل کر رہا ہے کہ الحمد صرف اس عبادت پر نہیں جو جو ایک کام کرنے کی ہمیں توفیق دی جائے اس وقت ہمیں نظر اپنی عبادتوں کی طرف نہیں کس کی طرف اللہ کی طرف کہ وہ سمجھے جائے ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ اس کے دربار کھڑا ارے عزیزوں کوئی بادشاہ کی اگر خدمت کرتا ہے تو بادشاہ پر احسان نہیں کرتا ہے بلکہ بادشاہ کا کرم یا احسان ہے کہ وہ جیسے ناکارہ کو بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے کیا کر لیا قبول کر لیا اگر ہم یہاں پر اللہ کی دو عبادت کر لی کوئی ہمارا کوئی احساس نہیں ہے اللہ کا کرم ہے کہ اس ماتا پرستی کے دور میں اس خواہشات کے دور میں اللہ کبارک و تعالیٰ نے اپنے سے قریب ہونے کہ ہمیں مقامات کا ہے نصیب اور اس ایک اہم بات کرنی ہے عزیزم. کہ ہم مسلمان ہیں جہاں کہیں بھی ہو چاہے حلود میں ہو جنور میں ہو اور مسلمان اللہ کبارک تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہو ہم صرف رمضان مسلمان تھے خاص کر ہمارے عزیز نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں ہم صرف رمضانی مسلمان المولانا علی صاحب رحمت اللہ کے بڑی عجیب بات کہی ہے اللہ تعالیٰ ابن سے منبت کرنا دو روزے ہوتے ہیں کیا ایک چھوٹا روزہ اور ایک ٹائم بڑا روزہ چھوٹا روزہ تو یہ ہم جو رکھتے ہیں کھانا پینا جو جائز تھا کس کے لیے اللہ اللہ نے منع کیا اور وقت کیا ہو گیا پتا ہوتا ہے تو ہم سب چاہے ہل وقت میں ہو کہیں بھی ہو اندھیروں میں ہو کوئی بھی پانی پیتا نہیں کوئی اللہ کا رکن ہے ورنہ روزہ ہوگا نہیں کب تک گرو جائزش کی ہم نے چھوڑ دی تو یہ اسی چیز کی مشق کروانے کے لیے ہمارے بھوکے رہنے سے پیاسے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کوئی بڑھا کوئی شان بڑھ جائے ایسا نہیں اللہ تو ایک شانے کا مقصد کیا ہے قرآن میں بیان کیا ہے لعلکم تاکہ تم کا بن جاؤ پرہیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کر کے اس کی بڑائی کا اس کی حکم کو مان کر ایک حکم جس میں تمہارے لیے کھانا پینا جائز تھا تم نے چھوڑ دیا یہ چھوٹا روزہ تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا بھر ہے جس جو تمہارا حسین حقیقی ہیں ملک میں حقیقی ہے جس کی نعمت ہر وقت تم اس سے فائدہ اٹھا رہا اور انسان وقت احسان انسان احسان کا کیا ہوتا ہے غلام ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہ ناجائز کام اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالی نے روکا ہے غلط دیکھنے سے غلط استعمال کرنے سے قرآن ناصل کیا ہے قرآن اللہ تبارک کرواتے تاکہ تم اندھیریوں سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ گمراہی کی زندگی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آؤ چاہلان زندگی کو چھوڑ کر سمجھے علمی زندگی گزارنے والے اور عملی زندگی گزارنے والے کیا ہے بن جاؤ شیطان کے بندے نہ بنو اللہ کے کی کیا ہے بندے بن جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن بندہ ورنہ سمجھے کو سینے میں بسا لو تو بنے بات تاپوں میں سجانے کو یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں, نہیں قرآن صرف رمضان میں صرف ہم مسلمان کیا نہیں, کیا نہیں. ساتھ ساتھ بڑا غذا یہ کہ جب سے تم مسلمان ہوئے ہو اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو جب سے تم بالغ ہوئی ہو اس وقت سے تمہارا ایک روزہ شروع ہو جاتا ہے کون تک وہ روزہ کیا ہے کہ تم غلط نہیں دیکھو گے غلط نہیں بولو گے غلط نہیں سوچو گے تمہارے ہاتھ پیر غلط استعمال نہیں ہوں گے تمہارے دار, کان, غلط کیا ہے نہیں رکا ہے اس سے تم رک جاؤ گے اور جن چیزوں کو, کرنے کو کہا ہے تم اس کو بجا لاؤ گے یہ بڑا گوسا عبادت کہ محبت کہتے تھے کہ بندہ جس کا کھائے کیا ہے دھائے. تو اللہ تبارک مطالعہ سے محبت جس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے ہمیں تو کوئی چائے پلا دیتا ہے تو اس سے بھی باتوں کو کیا ہو جاتی ہے محبت کیا ہے ہو جاتی ہے اور محبت اور چائے میں سمجھے کیا ہے سب کچھ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمت ہے اللہ, اللہ کی محبت کہا کی ہے کہ اس کی کیا کی جائے عبادت کی جائے اطاعت کی جائے فرما برداری کی جائے اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کاموں چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم کا موقع شریعت کے مطابق سمجھے کیا ہے ادا کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اور تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ فرابر، کیا ذرا بھرا کرے ارے ایک معمولی سے آدمی ہمارا نفع نقصان دنیاوی اعتبار سے ہمارا بوس ہے ہمارا ہے ہمارا سین ہے تو ہم اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں بعد مرتبہ نہ سمجھنے والے بات کو کہ کیا کہتے ہاں کہتے ہاں کہنے میں زیادہ کیا جو بھی ہو یہ جانے اس کی بالا کیا ہے جانے کہہ دیتے ہیں تو کیا ہے کی مسئلہ ہے نہ کرنے کے کام کی بارہ کی عزمہ اللہ ہمارا نفع نقصان دنیا کا بھی اور عبد الباد کی زندگی حضرت کا جس کے قبضے قدرت میں ہے تو ہم اس کی شان دست ہیں ہم نا فرمانی کریں عزیزوں سب سے بڑا سمجھا ہے المیاں یہ ہے کہ ہم سب کے عزیزوں نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کیا ہے کر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے معاف اور گنہ دیکھو اس کی لذت تھوڑی دیر ہے لیکن اس کی نموست اس کا سب سے نقصان ابر میں بھی جائے گا نحس میں بھی ساتھ ہوگا کل سیرت میں بھی سب ہے ساتھ ہوگا اور کل قیامت کے دن ہمیں جہن تشید کر دیا اللہ ہماری کا احابط ہے اور یہ روز یہ ترا اس کی مشقت تھوڑی سی ہیں تھوڑی دیر کے لیے شروع میں سمجھے روزے جب شروع ہوئے تھے تو میں اور آپ ہر ایک کہتے تھے کہ چوبیس روزے ہو گئے اور کہہ رہے کہاں گئے کچھ پتا بھی نہیں کہ نہیں تھوڑی مشقت ہے نیکیوں کی لیکن اس کا فائدہ کل قیامت کے دن جب سب है ہے ہمارے روزے کا ڈالیں گے اور نیکیوں کی بارش ہوگی اسی طریقے سے بھی کی کا کب یہ ذکر کیا یہ احتکار یہ سب کیا ہے وہاں کے ایٹی ایم؟ وہاں جیسے جس ہم ڈالیں گے اور فوراً وہاں جتنی نیت کیا ہوگی ہمارے امان نام کیا ہے اللہ ابارا ہم شرکاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رضان المبارک کی قدردانی کیا اور ایک بار کے کو ختم کہ کے شوری کا جو لوگوں کا شکر ادا کرتا وہ اللہ تبار نے بتایا تھا الحمد الحمدللہ ہمارے جو نوجوان دو حاصل قرآن ایک ہمارے قالی صنعت ہے یہاں کے مدتس بھی ہیں ان سے فارغ ہوئے کے طالب علم آپ کی توسیف ہمیں سب سے یہاں پورا مہینہ رہ کر ہمیں قرآن سیکھا اللہ کی قدر ناشت کی توفیق بھی ہم ان کا شکریہ ادا اسے ہمارے آپ کی شہادت دی اور بالنپور کے قریب ایک چھوٹا سا پیا گاؤں ہے مدے وہاں کے یہ بھی یہیں کے طالب علم ہیں اس سال ابھی کیا ہوئے فارغ ہوئے اللہ تبارک ان دونوں کی خدمات کو کیا ہے کہ وہ بھی کسی کے وہاں رہتا ہے تو سام سو چھ سو روپئے سب سے کیا ہے, سمجھے کیا ہے ہم سب سے کچھ نہ کرے کچھ نہ کریں تو جزاک اللہ کی سب کو کہاں سام کو مار لے اور یہ ہمارے سب سے کیا ہے خاص کر ہمارے علماء کی جماعت کرامت ہے یہ جو, ورنہ یہ جو تم علم پڑھاتے جو بھی اللہ چلتا ہے چلاتا ہے سو کی, کی کیا ہے کرامت میں الحمدللہ للہ جی کا استعمال کرا تم یوں نہیں کہتا کہ رکیے پیسے دو لیکن کم سے کم سمجھے ان کو کیا کہیں تو کیا خیرات ہم کہیں اسی بات کہ آج ہمارے لیے دعا کے قبول ہونے کے کتنے عظیم مواقع الحمدللہ کہ رمضان مبارک کا مہینہ اس مہینے میں اللہ مبارک تعالی رہا روز داروں کی دعاؤں کو کیا کرتا ہے قبول با. ایک تو یہ موقع بھی کیا ہے؟ لہی. لہی کی کیا ہے, کیا ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ قرآن کریم کا کیا ہے ختم ہونا یہ بھی کا قبول کو نکاح پھر اللہ تبارک بطالیہ بندے یہاں موجود ہے کہ اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کی خدمت میں جنہوں نے سال سال سال دیے ایسے مفلس بندوں کا یہاں موجود ہونا ماشاءاللہ ہمارے ہمارے مدرسے کہ ہمارے شہر کے دو شہر الحدیث مولانا علی احمد بلیابی صاحب دار الرکات اور مولانا احمد صاحب تبارک کا انعام کی دونوں بخاری شریف ماشاءاللہ اس ادارے میں پڑھاتے گئے اور سال ہاں سال, سال سے تقریباً سبھی کہتیس سال اور سال سے قید خدمت یہاں انجام دے رہے ایسے بزرگ حضروں کا یہاں موجود ہونا پھر سمجھے کرام کا علماء دین کا اور, اور نیک تاجروں کا موجود ہونا اور اسی طریقے سے اللہ है و تعالیٰ کے دین کی محنت کے لیے के کہ ہیں بیرون ملک میں سمجھے کیا ہے وہ جوانی میں سمجھے کیا اپنے وقت گزر رہے ہیں یہاں موجود ہیں اور نوجوان حضرات جو سمجھے اپنی خواہشات سے کبھی لڑ رہے ہیں کبھی شیطان سے لڑ رہے ہیں ایسے سب کے موجود ہیں قبولیت کے مواقع کرنی ہے اللہ بندے اللہم لکا شرف على كل شرف و لکا على كل حاف اللہم صلی علی سیدنا محقق وعلا آل سیدنا محقق وبرد تسلی و لکنا اشخصنا وإن لم تقفل لنا و ترحبنا لندو اشد من القاسمين اللہم انہا نسألوکا الهدى رکھوکا والعفاق رلینا اللہم انتا عفد الكریم تحب العفاق عنا یا کریم اللهم إنا نعيذ بك عذاب القبر شكتى و أنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العاقف عنا يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر و نعوذ بك من عذاب جهنم و نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الخلائق و الانحراف عن الأهواء اللهم أعذنا تحت ظل راسك و لا عيذنا إلا ضد و لا إلا مذهب اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربا هنيا مريا لا تسمق بعدها فاه ابدا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما ونسلم و الحقنا اللہ علينا, علينا اللہ کا ل اے اللہ, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بانپ کروا دیجیے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے اللہ آپ کے اندھیرے میں تیل کے ہوجالے میں جان کر جان کر چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اے اللہ سب پر معافی کا قلم پھیر لیجیے اے اللہ آپ تو آموں کی خیالت کو بھی جانتے ہیں دلوں کے بہنوں کو بھی جانتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام گناہوں سے آپ واقف ہیں چاہے کلبت میں کیے ہوں چاہے جلبت میں کیے ہوں چاہے اپنوں میں ہوں چاہے بیگانوں میں ہوں چاہے کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو لیکن آپ جو جانتے ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے دلتل اور ٹیچر میں پھنسے ہوئے ہیں رحمد کی رسی اللہ پر پرمضان کو کو المبارک کا آخری اشراہ کا آخر آجے ہیں قرآن مشید آج ختم ہوا ہے اے اللہ مبارک لوگ موجود ہیں تو ہمیں آج انکتوں کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے ہمارے والدین کو معاف فرما دے ہمارے تمام تجاری دنیا رشتے داروں کی مفصرت فرما دے تمام دوست احباب کی مفرت فرما دے جن حضرات کی دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کی مفصرت فرما دے اے اللہ صبح دعا کرتے ہیں شام کو توڑ دیتے ہیں شام کو کرتے ہیں صبح توڑ دیتے ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ حلبن عالم گنہ ہیں اے اللہ حل آدم گنیکار ہیں اے اللہ نے کہا ہے کہ توبہ کرو اس کا مطلب یہ کہ ہم سے گناہ ہوں گے اور آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے اے اللہ بندیوں سے محبت فرماتے ہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیجیے اللہ زندگی کے اللہ قیمتی اخبار آپ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں آپ سے بغاوت کرنے میں गुजर رہے ہیں اللہ آپ کا کھاتے رہے اور بغاوت کرتے رہے اللہ معاف فرما اے اللہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم آپ کے سامنے اللہ معافی مانگے لیکن اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں لیکن آپ ہی کے بندے ہیں اے اللہ آبھی کے بندے ہیں اے اللہ آپ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں آبھی ہی نے آپ کے نبی کو قرآن میں فرمایا نبی عبادی رہی میرے بندوں کو بدلا دیجیے کہ میں بڑا محبت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اے, اے, اللہ! اے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہے. اے اللہ ہماری نشانیاں پکڑ پکڑ کر ہمیں آپ کے اطاعت کے کام پر مجبور کر دیجیے مجبور کر دیجیے اللہ کی سیمای انفرادی پریشانیوں کو دور کروا دیجیے اللہ امت کے ہر ہاں تبدیلی میں ذمداری پیدا کروا دیجیے اللہ امت کے جوانوں میں اے اللہ امت کے جوانوں میں اے اللہ امت کے جوانوں میں میں مردوں میں عورتوں میں بچوں میں صوفی شدید کا ماحول چندہ فرما دیجیے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کے جڑوں میں فرمائیے حرام اور مشتبہ لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائیے خصوصاً سود اور بیاج اور غم کے دینے سے اے اللہ اس کے دباغ سے اس کے دھوئے سے اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ آرام کے سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہم سب کو اچانک کی خوشیاں نصیب فرمائیے اچانک کی مسبت نصیب فرمائیے اچانک کی آمتیں مصیبتیں بلاوں پریشانوں ٹینشنوں گنوں سے اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں ای اللہ امت کے ہر خرد کو ایندار بنایے امت کے ہر خرد کو ای اللہ دین کا لائی بنایے ای اللہ ہمارے اخلاق ایسے بنائیے ہمارے عمال ایسے بنائیے کہ وہ خود دعوت ہو, ہو. ای اللہ ساری مخلوق آپ کا دنبہ ہیں ای اللہ آپ اپنے قوم پر رحم خرمان دیجئے چنین پر اندلین پر رحم خرمان دیجئے ای اللہ سب آپ کے رحمت میں محتاج ہیں جن اللہ رحمت ناصل فرمائیے اللہ رحمت والی بارش نازل فرمائیے اس سال میں جہاں جہاں سیزن کی جتنی بارش کی ضرورت ہے موقع ب موقع آفیت والی سلامتی والی بارش نازل فرماتے رہیے اللہ مغلک بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے ہمارے دلوں کو دیجیے ہمارے دلوں کو پاکو صاف کر دیجیے ہمارے دل گناہوں سے لچپت ہو چکے ہیں کھول دیجیے اللہ پینا سے پاک کر دیجیے اللہ تحمدوں سے پاک کر دیجیے اللہ کسی مسلمان کی آلو ریسی کرنے سے اور تحمت لگانے سے اور کسی کو حقیق سمجھنے سے اے اللہ ہماری حفاظت اللہ کسی موم کے دل کو گانے سے فرمائیے اے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اخلاق حسنا سے آراستہ فرمائیے اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کا فیض جاری اور ساری فرما دیجیے قرآن سے محبت پیدا کرنے والے بندے اور بندیاں ہمارے نسلوں میں پیدا فرمائیے عاشق قرآن پیدا فرمائیے قرآن پیدا فرمائیے آبی قرآن پیدا فرمائیے اللہ قرآن کی اشاعت کرنے والے بندے اور بندیاں پیدا فرمائیے راتوں کو آپ کے سامنے سستے میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنے والے بندے اور بندیاں پیدا فرمائیے اللہ ہمیں آپ کے سامنے رونا نصیب فرمائیے اے اللہ آج رونے والوں کی کمیاں ہیں گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئی سب کے نالے بھی گئے اے اللہ کے لیے اے اللہ رونے والے کم ہو گئے اے اللہ راتوں کو اٹھ کر آپ کے سامنے ہمیں رونے دھونی کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ آپ سے آپ کی امت سے جوڑنے والے بندے اور بندے بندیاں پیدا فرمائیے اے اللہ اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائیے اے اللہ آج کے رات ہم آپ سے آپ کے سامنے دامن پھیرائے ہوئے ہم فقیر ہیں اے اللہ آپ کے در کے بگاری ہیں ہمارے پاس جھولی بھی نہیں ہے ہم جھولی بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں کے آداب سکھلا دیجیے ہدایت نصیب فرما دیجیے مغرت فرما دیجیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دیجیے آپ کی رضامتی والی زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائیے اللہ آپ کی ناراضگی سے کفاظت فرمائیے اللہ کے لیے ہمیں اور کے حوالے نہ فرمائیے ہمارے نسلوں میں فرمائیے اللہ منافع نہ فرمائیے ضانی مشرق باغی ہدایتی پیدا نہ فرمائیے اللہ مصلف بندے پیدا فرمائیے دل کے دل اللہ بھرے ہوئے ہیں اللہ ایسے مخلص بندے پیدا فرمائیے ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے اس مدرسے میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اس مدرسے میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آ جائے اسے محروم نہ فرمائیے فرمائے قیامت اس مدرسے کو جاری اور ساری فرمائیے جتنے بھی ہیں ہمارے شاعر میں جتنے بھی مقاتب ہیں اے آپ یا فرمائیے سب کو خوب ترقی عطا فرمائیے اے اللہ نصیب فرمائیے تو ان کو شاہرین بدلہ عنایت فرمائیے نصیب فرمائیے آپ کہ ہوتے ہیں آپ ہی چلاتے ہیں اداروں سے تو اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائیے حفاظت کے قلعے ہیں اللہ تیرا کرم ہے اور یہ پاور ہاؤس ہے جہاں ایمان کی بجلی اللہ سپلائی ہوتی ہے اللہ گھروں میں ایمان کی باتیں پہنچتی ہیں اللہ کی مدارس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما جن کا تعاون کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما ان سے محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کی اللہ حفاظت فرما ورنہ اللہ خردبا اسی طریقے سے کرنا تھا جہاں گھر گھر مدرسے تھے لیکن ناقتریاں ہوئی آج وہاں اللہ کا نام لینا گناہ ہے اے اللہ ہمارے ملک کو اس اسپین کرنے سے حفاظت فرما اللہ یہاں کی مدارش کی حفاظت فرما خاندانوں کی حفاظت فرما مکاج کی حفاظت دعوت کے کام کی حفاظت فرما جمانت کی حفاظت فرما جتنی بھی اللہ تنظیم ہے ان سب کی حفاظت فرما سب کے جوڑ پیدا فرما محبت پیدا فرما شیتان کا ہر گنڈا بے حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما اللہ خبر سے بچا میدان کی رسوائی سے حفاظت فرما پر بجلی کی طرح سار فرما اے اللہ کل کو ہماری بس ہو جائے گی جیسا کیا آپ سنتے ہیں کہ نے فلاں کا انتقال ہو گیا کل کو ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا چاہے ہم مالی کے نہ مانے چاہے ہم چاہیں کہ نہ چاہیں کل کو ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا اور کب اعلان ہو جائے کوئی بھی مانا نہیں کیا پتا آج ہم یہاں ہیں اللہ ہمارا بازاروں میں آ چکا ہو اللہ ہم اس کا اس طرح احتجاج نصیب فرما شکر مرنے سے اللہ حفاظت فرما اللہ ہو جانے سے اللہ حفاظت فرما خاتمہ بے خیر خاتمے سے اللہ حفاظت فرماسوئے خاتمے سے اللہ حفاظت فرما, سے اللہ فرما. میں نصیب فرما کہ آپ ہمارے دیدار کے مشتاق ہوں ہم آپ کے دیدار کے مشتاق ہوں نہ آپ کا کوئی حق ہمارے ذمے باقی ہو نہ کوئی آپ کے بندے اور بندیوں کا بھی حق باقی نہ ہو آپ کے کوئی بندے اور بندیوں کا بھی حق باقی نہ ہو اے اللہ ہم ہنس رہے ہوں اس حالت میں ہمیں مون نشیب فرما مون نشیف فرما اے اللہ رمضان المبارک کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پرانے نکیز سننے اور فنانی کے طور پر جو گرتایاں ہوئی ہیں اس پر ہم اے اللہ سے اللہ ہم نادم ہیں اللہ ہم شرمندہ ہیں اللہ ہماری کتاوں کو لگیوں کو قصوروں کو, کو اور کو دے. سنایا ہے تو ان کو اپنی شاہ نشان بہترین تیرے سے اللہ کی محبت میں تیرے قرآن کے محبت میں یہاں آ کر لوگ اللہ جمع ہوئے اللہ ان سب کو قبول فرما ان سب کو اپنی بارگاہ کو قبول فرما اپنی شاید نشان بہترین بدلہ عنایت فرما اس عمل کو بخش کا بہانہ بنا دے اس عمل کو بخش کا بہانہ بنا دے اس عمل کو بخش کا بہانہ بنا, بنا دے اللہ ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اللہ پیش کر سکے لیکن اللہ سدتے جیسے بھی ہیں لیکن تیرے آستان سے اس کی نسبت ہیں قبول ہو کے نہ ہو پھر بھی ایک احمد ہے وہ سجدا جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے اے اللہ جب آپ نے آپ کے باربا میں ہمیں بلایا اور یہاں اے اللہ پیشانی دیکھنے اے اللہ سعادت نصیب تو آپ اس کو ثبوت بھی فرما لیجیے قبوط بھی فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے والدین راضی ہو جائیے اے اللہ ہر نعمت کی ہمیں فدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ باپ کا سایہ بڑا سایہ ہوتا ہے اس سائے کی ہمیں فدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ کی حشتی بڑی ہستی ہوتی ہے اے اللہ بڑی ہستیاں ہیں جن کو دیکھنے سے سوال ملتا ہے جن کے قدموں کے دیکھا بھی ہوگا برا بھلا کہا بھی ہوگا ان کے نا پرمانو میں ہمیں شامل نہ فرما ان کے فرما برداروں میں ہمیں شامل اے اللہ کہ دعائیں لینے والا بنا دیں کہ اللہ دعا لینے والا بنا دیں کہ اللہ دعا لینے والا بنا دے اللہ ایسے کام کرتی کہ تو ابھی فرما کہ اس دنیا میں بھی ان کا نام روشن ہو اور قیامت کے دن بھری مقروب کے سامنے بھی اللہ ان کا نام روشن ہو اے اللہ بار بار ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حج کا ثواب لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کو وقت دینے کی توفیق نصیب فرما ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کی نصیبتوں پر عمل کرنے والا بنا اے اللہ ان کے کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کے سامنے اقرنے سے حفاظت فرما غلط الفاظ بولنے سے اللہ حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگان قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجیے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں وہ جاتا ہوں کہ نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہوں اے اللہ ہم آپ سے آج ہدایت کی بھی مانگ رہے ہیں محبت کے مانگ رہے ہیں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے تمام دوست احباب کے لیے تمام داروں کے لیے امت محمد یا کے لیے اللہ ہدایت کے حدیق مانگ رہے ہیں اللہ ہم ہدایت نسیف فرما دے ہم ہدایت فرما دے اللہ قیامت اس ملک کے ملک میں ایمان کی حفاظت فرما اسلام کی فرما اس اس ملک کی مسجدوں کی حفاظت فرما اس ملک کی اللہ مدارس کی حفاظت فرمان، کی حفاظت فرما اللہ کی تنظیموں کی حفاظت فرما اور تنظیم کی میناروں سے اللہ اکبر کی سزائیں گلتی رہیں اللہ ایسا ماحول نصیب فرما اللہ آپ سے مایوس نہیں ہے اللہ آپ سے امید رکھتے ہیں اور آپ کی طاقت بھی رکھتے ہیں کے چپے میں, میں, میں اسلام کا خرچہ لہرا دے اے اللہ کو عام تام کر دے اے اللہ کو ہی چنتا فرما دے تو چنتا فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بندے اور بندیاں پیدا فرما دے اے اللہ ہماری رمضان المبارک کی عبادتوں کو اپنی وارکا میں قبول فرما اور اے اللہ رمضان کے تو ایام بچے ہیں جو گھڑیاں بچی ہیں جو راتیں بچی ہیں اس کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ رمضان کی نصیب اللہ اگلا رمضان کی نصیب فرما اللہ رمضان کی, کی, کی نصیب فرما دے اللہ جو بندے آپ کے سامنے اللہ آپ کے دربار میں ہاتھ ہوئے ہیں اے اللہ جانے کون اس دکھ پہ مبتلا ہے کون سی پریشانی پر ہے دنیا پریشانی کا گھر ہے اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے حالات فرما سب کے لیے رشتوں کے فیصلے فرما دنیا اور آخرت کی سے حفاظت فرما اللہ حفاظت فرما اللہ ہمارے بارگاہ قبول فرم فرما اور اللہ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور تمام اولیاء اسلام کے سب سبحانه ربی کاربی ربی ریزی کاما رسی کون والسلام علیکم سلید والحمدللہ ربی ربی ریزی کاربی